ان الله كان عليكم رقيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بقولا وقولا شديدا يسرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الكلام كلام الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 ہماری گفتگو کا موضوع یہ چل رہا ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں ہر شخص کا ذکر موجود ہے ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر اپنے آپ کو اس کتاب مقدس میں ڈھونڈ سکتا ہے تلاش کر سکتا ہے یہ صورت المح جس میں اللہ رب العزت نے سات صفات کا ذکر کیا ہے جو بھی ان صفات کے حاملین ہیں انہیں جنت الفردوز کی بشارت دی ہے اس مقام پر ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں تلاش کریں یہاں ہمارا ذکر ہے یا نہیں پہلا وقف جو آپ نے سن لیا نمازوں میں خوش و خدو اختیار کرنا آئین سنت کے مطابق نمازوں کی ادائیگی دوسرا وصف لغف باتوں اور لغ اعمال سے لغف افعال سے لغ امور سے اجتناب برتن تیسرا وصف جس کا آج ذکر ہوگا ولوین لکات فاحد ہو کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پوری حفاظت کے ساتھ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا مکمل حساب کر کے ایک امانت اور دیانت کا پہلو اختیار کر کے زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کرتے ہیں تاکہ اخروی مصولیت سے بچ سکیں زکوٰۃ دین اسلام کا رکن ہے بخالی مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بُنی السلام علیہ حمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و بقام و عطا ذکا و صوم رمضان بحج البئی تمست نے سویلا کہ اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر قائم ہے پہلا ستون شہادت دو ہیں دو گواہیاں ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو گواہیوں پر قائم رہنا ان کا اقرار کرتے رہنا تصدیق کرتے رہنا اور گواہی دیتے رہنا یہ پہلا ستون ہے دین اسلام کی عمارت کا دوسرا ستون نماز کی اقامت ہے تیسرا ادائیگی زکوٰۃ چوتھا رمضان کے روز اور پانچواں استطاعت پر حج بیت اللہ زکوط اسلام کا تیسرا رکن ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت بسمار ہو سکتی ہے ڈہ سکتی ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر یہ وعید دنیا میں وارد ہوتی ہے کہ وقت کا امام انہیں قتل کر سکتا ہے قتال کر سکتا ہے زکوٰۃ نہ دینے پر عبرتن و فاض الناس تحشت اللہ الہ اللہ بنی رسول اللہ کا دماغ امبالہ اللہ بحق الاسلام اللہ بح حق مجھے لوگوں سے لڑتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ یہ دو گواہیاں نہ تھے جن کا ابھی ذکر ہوا اور نماز قائم نہ کرے اور زکاط نہ دیں اگر یہ تینوں کام انجام دے لے تو ان کا مال بھی محفوظ ہو گیا اور ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئی اور اگر ان تینوں امور میں سے کسی امر میں کوتا کے مرتکب ہوئے یا ان کا انکار کر دیا ان کے مال اور جان محفوظ نہیں ہے ان کا مال بھی لوٹا جا سکتا ہے اور ان کی جان بھی طلف کی جا سکتی ہے یہ خطاب ہاجم وقت سے ہے یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور اسے پوری توجہ اور دیانہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تمہارا مال کتنا ہے وہ ایک ایک پیسہ اللہ تعالی نے گن رکھا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے ان لمبا شعیب زبان اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کے کسی کوشے میں کوئی ایک ذرہ تک مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے تمہارے مال کے ایک ایک پیسے کو جانتا ہے اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس کے بھی ایک ایک پیسے کو اس نے گن رکھا ہے اور اللہ نے اسی احساس پر قیامت کے دن زکوٰۃ کا حساب لینا ہے کہ میرے بندے تجھے اتنا مال دیا اتنے مال کی یہ زکات بنتی ہے اس زکات کے ایک ایک پیسہ ثابت کر نہیں رول آپ عزم بنیاد اور حد تیوسل خم سے بندے کے قدم اللہ رب العزت کی عدالت سے ایک بال کے برابر نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ رب العزت کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے ان میں سے دو سوال خاص طور پہ مال کے تعلق سے ہیں من نے این تصدہ و فیما انفخت تم نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا جو بھی مال کے مصارف ہیں جو بھی آپ کے خرچ ہیں ان کا حساب لیا جائے گا زکوٰۃ اہم مصرف ہے ایک ایک پیسے کو گن گن کر حساب لیا جائے گا بادی کن نام آہیا احمد صحیح حالت میرے بندو میں تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں گن رہا ہوں ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں ہر عمل کو شمار کر رہا ہوں اور میں نے حساب لینا ہے مال گنا جا رہا ہے اور جو مال سے زکات دی جاتی ہے وہ بھی شمار کی جا رہی ہے اور جو کہ یہ ایک شرح فریضہ ہے تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا اسی لیے بڑی ایک موقع انداز سے زکوات کا ذکر ہوا کہ بندہ دیکھنا زکوت فائد ہو جن لوگوں کو جنت الفردوس کی وراثت حاصل ہوگی جن کا قصد اور تمام در ارادہ یہ بن جائے چمبر ابر عزت سے جنت الفردوس کا سودا کرنا ہے تو وہ زکات بھی پوری توجہ سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے مال کا حق ادا کرتے ہیں اس مقام پر اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں کہ زکوٰۃ سے ہمارا کیا واسطہ ہے کیا تعلق ہے اور پوری ایک جانتداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی شریعت نے زکوٰۃ کو صحت اسلام اور صحت ایمان کی دلیل قرار دیا ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے بس تو برہان برحان کہ صدقات و برحان دلیل صدقہ زکوٰۃ کو بھی کہا جاتا ہے اور نفلی صدقات کو بھی کہا جاتا ہے فرض صدقہ دیتا ہے جس کو زکات کہتے ہیں وہ بھی اصطلاح صدقہ کہلاتا ہے اور جو نواشل کی صورت میں بندہ مال خرچ کرتا ہے نفلی صدقات نفلی احتیاط وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے تو فرمایا کہ صدقہ تو برحان صدقہ تو برہان ہے ایک انسان کی ایمان کی صحت کی دلیل ہے اس کے اسلام کی صحت کی برہان ہے کیونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اس محبت کے باوجود وہ پوری فراخ دینی کے ساتھ اور پوری دھیانت کے ساتھ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکوۃ دیتا ہے تو اس کا معنی ہے اس نے اپنے ایمان سے اور اسلام سے سچے تعلق کے دلیل مہیا کر دی صدقت برحان یہ ایک شناخت اور ایک علامت ہے ایمان کی صحت کو پہچاننے کے لیے پرانے حکیم کا آغاز صحابہ کرام کے اس عظیم وسط کے ساتھ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ میں زارقل کتاب لا رہے وہی بدل دل اللہ رب العزت نے متقی بندوں کا ذکر کیا اہل تقویٰ کا اور جو خاص طور پہ ان کی علامات بیان کی وہ علامتیں ایسی ہیں جن علامتوں کے تعلق سے سابقہ تم ناکام ہو چکی تھی بنی اسرائیل یہودی خاص طور پہ جن کو اللہ رب العزت نے پورے جہاں پر فوقیت کا شرف دیا تھا وہ اتنی ففل تک منعالمی کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فوقیت دی ہے فضیلت دی ہے وہ خاص طور پہ ان اعمال کے امتحان میں ناکام ہو گئے تھے مگر صحابہ کی جماعت بڑی عظیم و شان جماعت اللہ رب الزت نے ان کے یہ اوصاف بیان فرمائے کہ وہ کس قدر کامیاب ہوئے جس امتحان میں سابقہ قومیں فیل ہو گئی اس امتحان میں صحابہ کی جماعت کس آمدگی سے کامیاب ہوئی مثلا پہلا معاملہ اللہ دین یو بالغیب جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے سابقہ قومیں اس امتحان میں ناکام ہو گئی تھی یہ ہوگیوں نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ عرت اس اللہ, اللہ کی طاقت ہمیں پیش کر رہے ہو اسے ہمارے سامنے لاؤ دیکھیں گے پھر مانیں گے یعنی ایمان بالغیب کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا خود کفار قریش نے کہا تھا اترتا فض سما غلند میں نے رقی یہ کہتا تو نزلہ کتاب کہ آپ ہمارے سامنے آسمان کی طرف پرواز کر جائیں ہمارے دیکھتے ہوئے ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں پھر واپس آئیں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو تب ہم مانیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے یعنی ایمان بالغیب پہ تصور ہی نہیں اور یہ صحابہ کے امتیازی وصف اللہ دین یو بالغیب ایمان بالغیب یہ ان کا نمایاں وصف اللہ تعالی نے سب سے پہلی تعریف اور توصیف اپنے صحابہ کی کسی خوبی کے ساتھ فرمائی ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان دانے والے ہیں اللہ رد کے رسول کے فرامین کو سنا اور پڑھا اور قبول کر لی وہ بات ان کی عقل میں آئے یا نہ آئے بن دیکھے ایمان دانے والے ہیں قبول کرنے والے ہیں یہ جی صحابہ کے ایمان کا وصف ہے دوسری خوبی بہ یقین نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور یہود اپنی طاقت اور قوت کے باوجود نمازیں قائم نہ کر سکے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے واقعہ میں میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پچاس نمازیں فرض ہوئیں اور آپ یہ عظیم تحفہ لے کر نیچے کو اترے تو موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ حرب اور عزت نے تمہیں کیا تحفہ دیے فرمایا کہ پچاس نمازیں فرض کی ہیں موسا علیہ السلام نے کہا میرا مشورہ یہ ہے واپس جائیے اور اللہ تعالی سے تخفیف کا سوال کیجیے نرمی کا سوال کیجیے میری امت پر دو نمازیں فرض تھیں حالانکہ ان کی طاقت اور قوت تم سے کہیں زیادہ تھی وہ قبیل جسہ تھے مگر وہ دو نوازے بھی نہیں پڑھ سکے دو نمازوں کے امتحان میں بھی ناکام ہو گئے آپ تقریب کا سوال کیجیے چنانچہ آپ نے بار بار تقریب کا سوال کیا حتیٰ کہ پچاس نوازوں سے کم کر کر کے پانچ نوازیں کر دی گئی ہاں مگر ساتھ یہ شرف دے دیا جو پچاس نمازوں کا ثواب تھا پانچ میں وہ برقرار ہے ہننا خمس ہن نہ بے اعتبار تعداد کے پانچ ہیں بے اعتبار ادر کے پچاس ہی یہ اس پروردگار کی رحمت اس کی رحمت کی قوت اور عظمت ہے کہ اس نے ثواب میں کمی نہیں کی تعداد میں کمی کر دی اور صحابہ کرام نے ان نوازوں کو خوب ادا کیا اللہ تعالی نے ان کی تعریف اور توصیف فرمائی کہ یہ نوازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور تیسری خوبی زکوٰۃ دینا صدقہ دینا مال خرچ کرنا اپنے مالوں کو خرچ کرتے اس امتحان میں بھی یہودی ناکام ہو گئے تھے بلکہ وہ تو عجیب تانا سے نہیں کرتے کہ تم ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہو کہ اللہ کو مال دو مانا ان اللہ فقیر ہوں بنا لو پھر اللہ تو فقیر ہوا ہم مالدار ہوئے بلکہ یہودی صحابہ کرام پر طنز کیا کرتے اگر کوئی زیادہ مال لے کر گھر سے نکلتا سکا دینے کے لیے صدقہ دینے کے لیے تو کہتے کہ دیکھو ریاکار جا رہا ہے اور اگر کوئی کم مال لے کر نکلتا تو کہتے کہ اللہ رب العزت کو اس تھوڑے مال کی کیا حاصل اس طرح بتانا نہیں کرتے اور زکوات سے بھاگتے مگر صحابہ کا بس انہوں نے پوری جانے کے ساتھ زکات ادا کی بلکہ صدقات بھی دی اور ڈھیر لگا دی نبی علیہ السلام کے فرمانے پر آپ کے حکم دینے پر پوچھا جاتا کہ ماں اب قید ال ابو بکر اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں کہ اب عید الرحمٰ رسول ہے اپنے گھر اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں باقی سب لے کر آ گیا یہ صحابہ کے ایمان کا ایک تمیز کہ ان کو مال کی پرواہ نہیں تھی نہ مال کی محبت تھی چنانچہ جی یہی جو انفاق فی الفاق اللہ ہے خواب و فرض زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا جی نفلی صدقات کی شکل میں ہو یہ ایک انسان کے صحت ایمانی کی برہان ہے ایک زبردست دلیل کہ ایسا شخص اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے جس کا دل مال کی محبت سے میں نہیں ہے بلکہ جب وقت آتا ہے ضرورت پڑتی ہے اپنا مال خوب اور خوب خرچ کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انفاق مال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان نے صدقہ تطف ہوتا پر رکھ صدقہ اللہ کے غصے کو بٹھا دیتا ہے اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور ایک حدیث نے تطف تطف النار جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے کما کمایت الماء الحق جس طرح آج پانی ایندھن کی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے یا اللہ کے غضب اور غصے کو بجھا دیتا ہے اور یہ بڑا ایک عظیم فائدہ ہے کہ انسان اپنے اس دنیا کی دولت کو جس کی حقیقت کوئی قدر و قیمت نہیں ہے خرچ کر کے اللہ کے دیدار محبتوں کے خلانے سمیٹ لیتا ہے اپنے ایمان کی صداقت کی مہر سبد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جاتا ہے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالتا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلر تحتا دل صداقت ہی حتہ بین الخل جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر کا میدان ہوگا لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج قریب آتے آتے ایک دل کے فاصلے پر ٹہر جائے نیچے گرمی کا کیا عالم ہوگا کتنی شدت اور حدت ہوگی میں اس وقت انسان کا صدقہ اس کا سایہ بن جائے گا اور جب تک اللہ رب العزت تمام اولرین و آخرین کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سایہ برقرار رہے گا اور حشر کے میدان کی ان کاریوں سے بندے کی حفاظت کرے اور ایک حدیث میں ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا ذکر ہے رجل رجمتا خواہ حتہ لا تعلم ہوں ما امین ہوں کہ جو شخص صدقہ دے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے کتنا چھپا کر کرے اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کے لطیف سایہ پر لطف اور انتہائی رحمت والا سایہ اس قدر چھپا کر اخلاص سے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اخر بھی فائدے ہیں صدقہ اور سکات داری سے ادا کرنے کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں انتہائی حیبت ناک نقصانات فرما کے برائے الفقون علیحافی نار جہن فتک جباہ بجنوب بغور ہاضامس ما جانفز ہو فضوق ما تم تکن دون قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو کہ دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا کچھ لوگوں کو وہیں سزا ملنی شروع ہو جائے گی اور وہ سزا کیا ہوگی ان کی جو دنیا کے خزانے تھے دولتیں تھیں جن کی زکاط نہ دی گئی اللہ تعالیٰ ان کو سلیبوں کی شکل میں تبدیل کر دے گا بڑی بڑی اینٹوں کی شکل میں تبدیل کر دے گا اور ان سلیبوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور میدان معاشرے میں جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے مستقل اس کی کمر کو پیشانیوں کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا پورا جو حشر کا میدان ہے پچاس ہزار سال کا اسے یہ مستقل آزاد ہوگا اور اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا بڑی مال کی محبت تھی اور یہ خزانہ آج اس میدان معاشرے میں تمہاری مستقل تکلیف کا باعث بنے گا چنانچہ اس مال کو چاندی اور سونے کے ڈھیروں کو جہنم کی آگ میں داغا جائے گا جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا سلگایا جائے گا اور اس کے جسم کو مستقل داغا جائے گا اور یہ سزا پچاس ہزار سال تک اس پر قائم رہے گی اور جاری رہے گی اور جب جہنم میں داخل ہوگا تو جہنم کی آگ سب سے پہلے اس کے دل کو پکڑ لے گی جنہ تل ادلا فی دل کو پکڑ لے گی کیونکہ دل ہی مال کی محبت کا مرکز دل ہی میں بخل ہوتا ہے کنجوسی ہوتی ہے اور دل ہی میں مال کی محبت ہوتی ہے یہ آگ سب سے پہلے دل کو پکڑ لی اور سب سے شدید تکلیف وہ ہے جو دل کو لاہے ہوتی ہے انتہائی تکلیف دہ یہ منظر ہے تو یہ آگ دل کو پہلے پکڑ لے گی لپیٹ میں لے لے گی اور بڑی تکلیف اور ازین پہنچائے گی کیونکہ دل ہی اس مال کی محبت کا مرکز ہے اور بخل کا مرکز ہے لہذا لہٰذا وینت فاعلون اس مقام کا اہل بن جائیے اس طرح ایک مکمل دیانت کے ساتھ زکات ادا کی محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی نزا کے لیے اور اس طرح کہ انسان مال سے بے پرواہ ہو جائے اور یہ دل مال کی محبت کا مرکز نہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بندہ ہر وقت مستعد اور تیار ہو تو یقیناً یہ اس کے لیے باعث سعادت ہوگا جو امور جنت الفردوس کی وراثت کے باعث ہیں ان میں خاص طور پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ بندہ اپنے مال کو فرض کرے اور قطع مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو یخر بھی اعداد ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تو کیوں نہ زکوۃ اور صدقہ کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج کریں رمایہ کے دادو مردا کو صدا کوئی بیمار ہو اور شفا نہ مل رہی ہو صدقہ دو اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر اور ایک حدیث اگر جو صنعت میں کچھ کلام ہے مگر شواہد کی روشنی میں قابل قبول ہو سکتی ہے کیا لو بلاؤلاتا تو خطہ مصیبتیں جو ہیں وہ صدقہ کو پھلانگ ہی نہیں سکتی ایک انسان صدقہ دے دے تو اس کا صدقہ اتنی لمبی اور اونچی دیوار بن جاتا ہے کہ مصیبتیں اس دیوار کو پلانگ کر اس انسان تک پہنچ ہی نہیں سکتی تو یقیناً یہ دنیا کے فائدے بھی آخرت کے فائدے بھی بے شمار لامت نہ مندری ادرغیب تریم کتاب ہے اس میں ایک واقعہ صحیح صنعت کے ساتھ مجبور ہے ابودان کی روایت سے رسول کریمسل میں یہ واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے اپنے کنیسا میں ساٹھ سال تک عبادت کی مستقل عبادت میں رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا ایک بار کنیسا سے باہر جا باہر برسات کا موسم تھا اور چاروں طرف سبزہ سبزار ہریالی تھی بڑا خوش ہوا اس کی طبیعت میں ایک نشاط سی پیدا ہو گئی کہ کیوں نہ باہر نکل کر موسم سے لطف اندوز ہوا جائے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے چنانچہ وہ اپنے معبت سے باہر آ دو روٹیاں ساتھ لے آیا کہ بھوک لگنے پر کھا لوں گا اور مستقل مسلسل وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا جو ہی باہر نکلا اس کا سامنا ایک عورت سے ہو گیا اس عورت نے اسے پر گلایا بدکاری کی دعوت دی اور وہ اپنے تقوی پر قائم نہ رہ سکا صبر و عظیمت کا مظاہرہ نہ کر سکا اس بدکاری کا مرتکب ہو گیا بدکاری کے ارتقاب کے بعد بڑا پشما ہوا بڑا پریشان ہوا اور تقریباً ایک غشی کی کیفیت اس پر تاریخ ہو گئی قریب ہی کنواں تھا کنویں کے پانی سے غسل کر رہا تھا غسل سے فارغ ہوا ایک سائل کی آواز سنی جو اللہ کے لیے لوگوں سے مدد طلب کر رہا تھا تو اس نے اس نیم بشی کی حالت میں اس سائل کو اشارہ کیا دو روٹیاں جو موجود تھیں کہا کہ یہ دونوں لے لو وہ لے کر روانہ ہو گیا اور اس شخص کی موت واقع ہو گئی موت, موت واقع ہو کر حساب و کتاب شروع ہو گیا اللہ رب العزت حساب و کتاب میں دیر نہیں فرماتا حساب و کتاب شروع ہو گیا اس کی ساٹھ سال کی عبادت ایک طرف تھی جس میں گناہوں کا تلبس نہیں تھا اور یہ ایک گناہ جو کر بیٹھا زنا اور بدکاری اس کو ایک جانب رکھا گیا وزن کیا گیا تو وہ ساٹھ سال کی عبادت اس گناہ کے سامنے چھوٹی پڑ گئی اور یہ ایک ہی گناہ اس کے ساٹھ سال کی نیکیوں کو کھا گیا اب اس کی بربادی یقینی سامنے دکھائی دے رہی پھر اچانک اس کی ایک آخری نیکی سامنے آ جاتی ہے جو دو روٹیوں کو اس نے صدقہ دیا تھا اسے جب نیکیوں میں ڈالا گیا تو نیکیوں کا پرڑا بھاری ہو گیا اور وہ گناہ جو ہے وہ ہلکا پڑ گیا اور اس انسان کی کامیابی اور فلاح کا فیصلہ کر دیا گیا تو یہ صدقہ کا فائدہ کے اندر امرتسر بڑی بڑی بلائیں ٹالتا ہے قیامت کی مشکلات کو حل کرتا ہے تبھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے افضل اللہ سے اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے افضل انسان کون ہے افضل انفعهم لخلق اللہ سب سے افضل انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ نفع بخص ثابت ہو جو بنیادیں ہیں حقیدے کی نماز روزے کی ارکان خمزہ کی انہیں ادا کرنا اولیت ہے اس کے بعد اس کا ایک معمول یہ بھنج ہے کہ اللہ کی خلق کے لیے منفعت کا باعث بن جاؤ ایسے کام کروں جس جن سے اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے افضل افضل اللہ احمد اور سب سے افضل عمل کون سا اللہ کے نزدیک فرمایا کہ سرور تلخل والا آخی المومن سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اچانک اپنے کسی مومن بھائی کو خوش کر دو اس پر سرور داخل کر دو خوشی داخل کر دو اس کے گھر میں فاقہ ہے فقر ہے بھوک ہے آپ اچانک اس کے گھر چلے جائیں اور اس کو کھانا دیں اس کو جو بھی آپ کی توفیق میں ہے دے دیں اس کو اور اس کے عیال کو خوش کر دیں سنا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے افضل احمد اور سب سے افضل امر اور بھی ہے آپ نے تین احمد کا ذکر کیا او اوتختی اندئین اس کا قرض ادا کر دو اس کا قرض ادا کر دو یا پھر اوتن فر اوتن فن چو یا اس سے بھوک کو دور کر دو. تطر جو ہے اس سے بھوک کو دور کر دو یا اس کی کسی حاجت کو پورا کر دو کسی پریشانی کو دور کر دو او اور تکشن قربت کوئی پریشانی ہے وہ دور کر دو یعنی تینوں اعمال کا تعلق اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے سے ہے آخری جملہ بڑا قابل غور ہے فرما کے لان امشی معیفی حاجت ہم کو علی بنایا تھا کہ فی حاضر مسجد اکشر سے اگر میرا کوئی بھائی میرے پاس کوئی حاجت لے کر آئے کوئی دنیا کی ضرورت لے کر آئے اور میں اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ساتھ چل پڑوں تو فرمایا کہ میرا یہ ساتھ چلنا مجھے زیادہ محبوب ہے اپنی مسجد کے ایک مہینے میں ایک حدیث میں اپنی مسجد کے ایک مہینے کے احتکاب سے مسجد نقوی کے ایک مہینے کے احتکاب سے افضل اور ایک حدیث میں دس سال کے احتکاب سے افضل اور یہ کوئی تعارض نہیں ہے عدد کا اختلاف تعارج نہیں ہوتا بلکہ مقصود کثرت ہوتا ہے کہ بہت زیادہ احتکاف کروں بہت زیادہ احتکاف میں بیٹھوں اس سے افضل ہی ہے کہ اپنے کسی بھائی کی حاجت لے کر چل پڑو اور اس کی حاجت کو پورا کر کے عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ ایک شخص اس کا احسان ایسا احسان ہے جس کا بدلہ میں دنیا میں چکا ہی نہیں سکتا ایک شخص مجھ پر ایک ایسا احسان کرتا ہے اس کا بدلہ میں دنیا میں چکا ہی نہیں سکتا اور وہ احسان کیا ہے اسے کو حاجت درپیش ہو کسی مشکل کا سامنا ہو رات بھر وہ سوچے کہ اپنی حاجت کس کے پاس لے کر جاؤں کون میری حاجت پورا کر سکے گا کس کے دل میں میرا دکھ اور درد ہوگا اور صبح وہ میرے پاس آ جائے اپنی حاجت کا مجھ سے ذکر کر دے فرمایا کہ یہ شخص جو میرے پاس آیا ہے اپنی حاجت لے کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ میں دنیا میں اسے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا کیونکہ حاجت کو پورا کرنا یا پورا کرنے کی کوشش کرنا نبی اسلام کی حدیث کے مطابق دس سال کے احتکاب سے افضل یہ ایک ماہ کے احتکاب سے افضل مانا بہت زیادہ احتکاب سے افضل یہ عمل کیونکہ یہ خلق جو ہے وہ اللہ کی خلق ہے اور اللہ کی خلق پر احسان کرنے والا یقین اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے اور اللہ کو خوش کر دیتا ہے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے من ادخل ادی السرور ادخل اللہ علیہ فی جو اچانک اپنے بھائی پر خوشی داخل کر دے اور اس کو خوش کر دے کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت اس شخص کو جس کے پاس نیکیوں کا قحت ہوگا افلاس ہوگا نیکیوں کی کمی ہوگی اللہ اس کو اچانک خوش کر دے گا اس کو معاف کر کے اور جنت کا پروانہ جاری کر کے کہ میرے بندے تو نے فلاں موقع پر میرے بندے کو خوش کر دیا تھا اس کے بدلے آج میں تجھے خوش کر دیتا مسلم احمد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا اللہ رب العزد کے سامنے ہاں بندے کیا نیکیاں لائے ہو آج کی نجات کے لیے کیا دوارے پاس زیادہ راہ ہے اپنے اعمال پیش کرو نیکیاں پیش کرو اسے دور دور کوئی ڈیکی نظر نہیں آ رہی بڑا پریشان ہے اور بہت ہی دکھی ہو چکا ہے اپنی بربادی کو سامنے دیکھ رہا ہے اچانک کہے گا یا اللہ ایک ڈیکی یاد آ رہی کن تو میں لوگوں کے ساتھ کاروباری معاملے کرتا تھا کاروباری شخص تھا اور کاروباری معاملات کرتا تھا اور کسی کو مال دیا اور پیسوں کی ادائیگی کا وقت ہے ہو گیا مہینے کا دو مہینے کا وقت آنے پر اگر وہ شخص تنگ دست اور فوری ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا میں اسے ڈھیل دے دیا کرتا کنتو انذر تو سے ادا کرنے کی طاقت ہے مگر فوری ادا نہیں کر پا رہا مجھ سے محلت کا متقاضی ہے میں اس کو محلت دے دیا کرتا تھا مہینے کی دو مہینے کی چھ مہینے کی مہلت دے دیا کرتا تھا اور اگر ایک شخص مفلس ہو چکا ہے مارکیٹ میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں کا دیوالیہ ہو گئی اس کا دیوالیاں نکل چکا مفلس ہو چکا ادا کرنے کے قابل ہی نہیں تو میں اس کا حساب بے بہ کر کے اس کو معاف کر دیا کرتا تھا یا اللہ یہ ایک نیکی یاد آ رہی اگر تیرے ہاں شرف قبولیت پالے اللہ پاکر میرے بتے تو وہ کام کرتا رہا جو میرے کرنے کے کام تھے ڈھیل دینا میرا کام اپنے بندوں کو معاف کرنا میرا کام ہے تو ڈھیل دیتا رہا بندوں کو معاف کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہر عمل کو جاننے والا ہے مگر یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے کہ اللہ رب الزت اس بندے کی زبان سے کہلوا رہا ہے پھر اس بندے کے سامنے اس کی نیکی کا ذکر کر رہا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ میرے بندوں دنیا کی زندگی میں ابھی عمل کا موقع موجود اور دیکھو کس قسم کے اعمال کس طرح بندے کی نجات کا باعث بنتے ہیں رب فرمائے گا کہ تو تو میرے والا کام کرتا رہا ڈھیل تو دیتا رہا معاف کیوں کرتا رہا آج میں تجھے معاف کیوں نہ کروں معاف کرنے کا حل تو میں ہوں معافی دینے والا تو میں ہوں ان اللہ شکر اخر اللہ ان کا یا معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا مجھے بھی معاف فرما دیا راج اللہ رب بندے کے لیے معافی اور بخشش کا فیصلہ فرما دے گا اس ایک نیکی کی بنا پر تو یقیناً یہ انفاق کا جو وصف ہے بڑا عظیم وصف ہے زکاط ادا کیجیے بڑی دیانت داری کے ساتھ اور نبی السلام کی حدیث ہے ان دفل ماض الحق منصبت زکوٰۃ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے فراوانی کے ساتھ کچھ اور بھی حقوق ادا کرو اللہ کی بندوں کی خدمت کرو غروب اور مساکین پر اپنا مال خرچ کرو جو دینی منصوبے ہیں دینی راستے ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرو بالخصوص ایسے مواقع تلاش کرو تمہارے نفاکات جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جائیں اور ان کا نفع تا دیر قائم رہے ایسے منصوبوں کا قصد کرو کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائیں اور بعض صدقہ جاریہ ایسے ہیں جو قیامت تک قائم رہ سکتے ہیں اور ان کا ثواب قیامت تک مل سکتا ہے تو یہ مقام جو ہے ان لوگوں کا جن کے ساتھ اللہ رب العزت کا جنت الفردو سے ادا کرنے کا فائدہ ہے کہ بلّی الحمد زکوات فائل کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بڑی دیانت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اپنے مال کا پورا حساب رکھ اللہ تعالیٰ کے تقوہ کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مالی حقوق ہیں انہیں ادا کرتے رہیں فقراء کی مساکین کی مدد کرتے رہیں ایک حدیث میں منارت المسکین سو ترانی کبیر کی روایت ہے جناب چاویر کا چھوٹا سا بھادیا وہ اپنے گھر میں جب بھی ہوتے اور باہر کسی سائل کی آواز سنتے انہوں نے ایک الگ ڈبے میں یا الگ ایک برتن میں صدقے کا مال رکھا ہوتا تھا کھجوروں کا موسم ہوتا کھجوریں پڑی ہوتی گندم کو ہوتا گندم ہوتی اور جب کسی سائل کی آواز سنتے تو ہاتھوں میں بھر کے اس کو خود دے کر آ جاتے ہیں حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے اور نابینا ہو گئے گھر والوں نے کہا کہ اب یہ خدمت ہمارے ہمیں سنتی ہے ہم آپ کی جگہ یہ ڈیوٹی انجام دیا کریں گے کسی سائل کی آواز سنیں گے آپ کی طرح ہم بھی دونوں ہاتھ بھر کے اسے دے آیا کریں گے فرمایا کہ نہیں میں ہی دوں گا ٹھوکروں سے بچنے کے لیے اپنی چرپائی سے لے کر اپنے گھر کے درواز آخری دروازے تک رسی باندھ لی رسی کے سہارے چل پڑتے اور باہر دروازے تک پہنچ جاتے اور سائل کو صدقہ دے کر آتے اور فرمایا کہ میں خود ہی دوں کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سن رکھی ہے مناور الد المسکین نے تدفہ امید تدسو کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالی بری موت کو ٹال دیتا ہے بری گھڑیوں کو ٹال دیتا ہے اور موت یہ جو ایک اٹل حقیقت ہے اگر یہ موت بری ہو یقیناً بڑی خطرناک ہے نبی اسلام کی حدیث ہے ان نمبر اعمال ایک انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے بعض اوقات ایک انسان موت کے وقت کسی معصیت کا ارتقاب کر بیٹھتا ہے اور دنیا بھر کی نیکیاں زندگی بھر کی نیکیاں اسے ایک گناہ سے برباد ہو جاتی ہیں اور بری موت یہ بھی ایک اللہ عزت موت سے قبل توحید سے غافل کر دے کلم توحید سے غافل کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کانا آخر کلام بخد جس کو اللہ رب العزت موت سے قبل لا الا پڑھنے کی توحید دے دے وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ پورے علم کے ساتھ یقین کے ساتھ اور گواہی کے ساتھ صحیح مسلم نبی اسلام کی حدیث ہے انہو لا الا دخل الجنہ. گشش اس کی موت اس طرح ہے کہ اسے موت سے قبل لا الا اللہ کا علم ہو اس کلبے کو جانتا ہو پہچانتا ہو اس کے تقاضوں کو جانتا ہو ان پر قائم ہو پورے علم کے ساتھ بسوق کے ساتھ یقین کے ساتھ صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ گواہی سے اور موت سے قبر یہ کرنا انہی بنیادوں پر زبان پر جاری ہو جائے تو وہ انسان یقیناً جنتی ہے اور یہ بہترین موت ہے جو اللہ کی توحید سے عقیدہ توحید کے ساتھ آئے کہ ایک شخص اگر اپنی زندگی میں صدقات کا اہتمام کرتا رہے اپنا مار خرچ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بری موت کو ٹال دے گا اور اچھی موت اس کو عطا فرمائے گا نبی السلام کی حدیث ہے لات تمنا تمنا مت کیا کرو فی الحد المۃ اللہ تمہیں کیا معلوم مرنے کے بعد کہ جہان کیسا ہے کہ جہاں بڑا خوفناک بڑا خطرناک ہے اگلے جہاں کا جھانکنا بڑا ہی حبت ناک ہے موت کی تمنا مت کیا کرو اگر دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں موت ہی آ جائے پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا حال ہو کیا ٹھکانا ہو اور مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا تو منظر کتنا ہیبت ناک ہو امیر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے پاس پوری دنیا آ جائیں دنیا کے خزانے دولتیں اور سربتیں آ جائیں تو اللہ تعالی کو وہ ساری دولتیں دینے پر تیار ہوں ایک دعا کے ساتھ اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا اس منظر کو آسان کر دے اگلے جہاں میں جھانکنے کے منظر کو آسان کر دے بڑا یہ محیط معاملہ ہے تو اچھی موت اچھے منظر کا باعث بنے گی اور یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا اس سے بری موت ٹل جاتی ہے تو اس کے دنیا بھی فائدے بھی ہیں اخر بھی فائدے بھی ہیں اور زکوٰۃ میں بد تھی اور بخر سے کام لینا یقیناً دنیا اور آہد کے نقصانات کا باعث ہے خود بنم والدہ قطر تو تاہر عمتہ ان کے مالوں سے سکاط نکالو اور سکاط وصول کرو تاکہ یہ لوگ پاک صاف ہو جائیں سکاط وصول کرنے سے بندہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور سکاط دینے سے اس کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور اگر سکاط نہیں دیتا تو خود بھی خدیث ہے اور ناپاک ہے اور اس کا مال بھی ناپاک ہے بس توفیق تعالی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزائے عزت اس مقام پر جو بھی خوبیاں ہیں وہ میں کی وہ ہمیں پیدا فرما دے اور جو مقام یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کا جن کو جنت الفردوس کی وراثت ملے گی وہ صفات اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے اور پیدا فرما دے پتوی بی